اور بولے اور رسول کو کیا ہوا کہنا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے فنو ایک چھ کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا